نون سن چودہ سو 1435 نے ہجری رمضان المبارک کی سترویں شب ہے اور الحمد بدر شریف کی برکتیں اور نسبتیں بھی آج الحمدللہ ہمیں حاصل ہیں اور مدنی چینل کے مقبول عام سلسلے فیض عام جاری کرنے والے سلسلے مدنی مذاکرے کی تیاریوں کا سلسلہ ہے اور تیاریوں میں آپ کو شامل کرنے کا بھی سلسلہ ہے اس تیاریوں کے شمولیت میں جہاں اور بہت سارے پیارے پہلو ہیں وہاں یہ بھی خوش آئین بات ہے کہ مرکزی مجلس شورا کے نگران راوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری مداض اللہ العالی بھی بنفس نفیس ہمارے ایم سی آر میں کرم فرماتے ہیں اور ان تیاریوں میں جہاں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں وہاں ان کے مدنی پھولوں سے بھی ہمیں فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے وقت مناسب پر انشاءاللہ یہ تشریف لائیں گے اور مختلف ڈائمنشنز میں مختلف ڈومینز میں یہ ہمیں مدنی پھول دیں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ از ہم اپنے گلدستے میں سجا سجا کر اپنے آنگن میں بہار پیدا کرنے کا سامان کریں گے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے مدنی چینل دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی دیکھا جاتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ہاں رمضان الشریف کی کوئی اور وقت کوئی اور تاریخ ہو بہرحال اچھی اچھی نیتیں کر کر مدنی چینل کے اس سلسلے میں جی شامل رہیے حضب معمول پہلے آج کا مدنی پھول پیش کروں گا اور یہ بھی عرض کروں گا آج کا مدنی پھول اتنا پیارا ہے کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ دل کا خوف دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے نیک امال کی رحبت حاصل کرنے کا کس کو شوق ہے اچھا اور توحید اور یقین تو کی دولت مل جائے ایسی مضبوط اور حیا اور شرم حیا تو کل کی خیر کی ہی خیر ہے اور کوئی حیا اور شرم پیدا کرنا چاہے ارے اتنی ساری نعمتیں نا حیا پیدا ہونا شرم پیدا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور حیبت پیدا ہونا محبت الہی میں اضافہ ہونا اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ چاہتے ہیں تو چلیں پھر یہ والا فرمان سنیے جو حضرت علامہ ابن حجر افقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی منبحات شریف میں نقل فرمایا ہے یہ کہتے ہیں جمہور علماء فرماتے ہیں کہ فکر کی پانچ قسمیں فکر مدینہ کی بات ہو رہی ہے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آج کی فکر کی پانچ قسمیں ہیں یعنی پانچ قسمیں اور ان سے پانچ انعام نکلیں گے پانچ انعامات حاصل ہوں گے اور انعام بھی ایسے ہیں کہ منہ میں پانی آ جائے پہلا پہلی فکر کی قسم بیان ہوگی تو اس کا آگے اس کا نتیجہ رزلٹ بینیفٹ انعام یہ پتہ چلے گا. نمبر ایک اللہ تعالی کی نشانیوں میں غور کرنا یہ پہلی فکر کی قسم ہے اس سے کیا ہوگا اس سے توحید اور اس پر یقین کا انعام حاصل ہوتا ہے آگے چلیے نمبر دو اللہ اضبل کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا جو نعمتیں ہیں اللہ تعالی کی ان میں فکر مدینہ کرنا ان پر غور کرنا اس سے کیا ہوتا ہے اس سے محبت الہی میں اضافہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ کرنا چاہے جسے چاہے جسے یہ پسند ہو کسی پسند نہ ہوگا کس مسلمان کو پسند نہ ہوا کہ اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و کی نعمتوں پر غور و فکر کرے تفکر کرے تو ان اللہ محبت علائی میں اضافہ ہوگا آگے فرماتے ہیں اللہ تعالی کے اخروی انعامات کے وعدوں پر غور کرنا یعنی یوں سمجھ لیجئے سمپلی سپیکنگ جنت کی جو نعمتیں ہیں جنت کے جو انعامات ہیں جنت کا جو تصور ہے حدیث مبارکہ میں جو ان کی صفات آئی ہیں اور بہار شریعت کے اندر جو پہلا حصہ ہے نا اس کے اندر جو جنت کا بیان ہے اسے پڑھیں اور جو اس میں بیانات کیے گئے ہیں بتایا ہے وہ بار بار تصور جائیں اس میں فکر کریں انشاءاللہ دیکھیں کیا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے نیک اعمال کی رغبت حاصل ہوتی ہے شوق پیدا ہو جائے گا نیکیاں کرنے کا اور جو یہ ہوتا ہے کہ نیکیاں کرنے کا شوق نہیں ہو رہا یا نیکیاں کرنے میں اس طرح رغبت نہیں آتی دل نہیں لگتا تو اس کے لیے اس ایسے بیمار دل کے لیے تو یہ علاج ہے کہ وہ جنت کے احوال اور جنت کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا شروع کر دے جن اللہ تعالی کے اخروی انعامات پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں نیکسٹ اللہ تعالی کی وعیدوں کے بارے میں تفکر جو عذابات ہیں جہنم کے عذاب ہیں عذاب قبر ہے اس بارے میں غور و فکر کرنا اس سے خوف و حیبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا ہیبت الہی دل میں گھر کرے گی اور یہ کوئی چھوٹی نعمت تھوڑی ہے اور خوف لائی حکمت کا سچ چشمہ بھی ہے اس سے حکمت بھی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف جاگزی ہو جائے کاش اتنی بڑی مغلوب ہو جائے انسان اس کے حواس اللہ تعالیٰ کا خوف غالب آ جائے اس پر تو پھر گناہ سے بچنے کا زبردست قسم کا سامان ہوتا ہے اور گناہ کی طرف دل رغبت نہیں کرتا کیونکہ جب گناہ کا کوئی موقع سامنے آئے گا تو اس وقت پھر جو اللہ تبارک و کا خوف ہے وہ ذہن کو اس طرف راغب کر دے گا کہ میں نے یہ گناہ کر بیٹھا تو رب ربطالی عزوجل کی ناراضگی نہ مول لے لوں اور آخرت میں مجھے ان ان ان, ان عذابات اور وعیدوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اپنی ناطوانی اور کمزوری پر جب نظر جائے گی اور اس طرف جب دھیان جائے گا تو پھر ظاہر ڈر جائے گا انسانی نفسیات بھی تو ہے نا کہ ہم کوئی بچھو کا کو ہاتھ میں نہیں لے گا کیونکہ اس کی جو بچھو کی تکلیف ہے اس کو ہاتھ میں لینے کی اس کی جو ڈنگ کی تکلیف ہے اس سے ہونے والی پریشانی سے بچنے کے لیے پہلے ہی ہم اوائڈ کر دیں گے اس کو اور اسی طرح جان بوجھ کر کوئی بھی مسائل اور مشکلات اوڑھتا نہیں ہے لیتا نہیں ہے تو یہ نفسیات انسان کی تو جب یہ ہم جب بار بار غور کرتے نہیں ہیں طبیعت میں خود اس طرح کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل سے کہ گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت کی ترکیب بن جائے گی نیکسٹ عبادت و فرما برداری کے سلسلے میں اپنی نف کی سستیوں کاہلی پر غور کرنا کہ نیکی کرنے میں میں کتنا ایکٹیو ہوں کتنا مستعد ہوں یہ مجھے اے, مجھے اپنا انالس کرنا ہے سسپینڈ کرنا ہے جانچ پڑتال کرنی ہے اور اپنی جو میری سستی ہے نفس کی میں اس پر غور کروں کہ مثال کے طور پر مثال ہے ینگ ہے سارا دن اسے کھلائیں کھیلے گا تھک کے چور ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا کھیلتا رہے گا لیکن تراہی کی نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اس پر تھکن یا اس کے نفس پر جو ہے وہ بھاری پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نفس نیک اعمال کے معاملے میں سست ہے ورنہ جسمانی مشقت کے لحاظ سے تو سارا دن اسے کھلاتے رہے اور اس کی نفس کی اس میں رغبت تھی وہ کھلتا رہا اور اس پر کوئی اس طرح تھکن اس کو محسوس نہیں ہو رہی لیکن اس معاملے میں اس پر جو ہے نا وہ بھاری پڑ رہا اس کے نفس پر تو یہ عبادت و فرما برداری کے سلسلے میں اپنے نفس کی سستی اور پر غور کرنا اس سے حیاء و شرم پیدا ہوگی جب یہ احساس ہوگا تو پھر جب یہ دیکھے گا اس پر غور کرے گا تو احساس ہوگا کہ نیک امال کے معاملے میں میں کتنا سست ہوں اور دنیاوی معاملات میں میری رغبت اور حرکت کا کیا عالم ہے اور تو اس سے پھر ظاہر ہے کہ اپنی جو قدر و قیمت ہے نا وہ اپنی نظروں میں خود سامنے آ جاتی ہے کہ ہم کیا ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پانچ قسم کی فکر مدینہ ہر ہر قسم کی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور یہ سارے جو پانچ انعامات بزرگوں نے بیان کیے ہیں ان پانچ فکر مدینہ سے جو حاصل ہوتے ہیں اے کاش اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہمیں یہ سارے انعامات بھی عطا فرمائے تو فکر مدینہ کے حوالے سے تو امیر اہل سنت نے بھی الحمد للہ آج کل کے ذہن کے حساب سے اور مصروفیتوں کو مد رکھتے ہوئے جو بہتر مدنی انعامات ہیں ان کی بھی فکر مدینہ کی طرف ترغیب لائی اس میں بھی اگر ہم انالیسس کریں تو بہت ساری چیزوں جو ہے وہ کور ہو جاتی ہیں نیکیوں کی طرف جو ہے وہ دھیان چلا جاتا ہے جو ہماری نفس کی سستی ہے اس پر بھی آپ اور میں غور کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر جو بزرگوں نے اور فرمایا ہے آخرت کے حوالے سے جو عذاب اور وئیدے ہیں ان پر غور کرنا انعامات ہیں ان پر غور کرنا بارہا امیر اہل سنت اس قسم کی فکر مدینہ کی مختلف بیانات میں ترغیب بھی دلا چکے ہیں تو ان، یہ نیت بھی کر لینی چاہیے کہ اپنے پیر کی اپنے شیخ کی اور ایک بڑے بزرگ ہیں دینی ہستی ہیں معظم دینی ہیں ان کے بھی فرمان پر عمل کرنے کی نیت کر لینی چاہیے تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ہمیں ملیں گی حضم معمول اب ہم چلیں گے مدنی مذاکرے کے سلسلے میں جو ہمارے مدنی عملے اور ہمارے ذمہ داران اسلامی بھائیوں کی مل جل کر جو محنتیں اور کوششیں ہیں تو آج بذری او بی وین تو مظفر آباد کشمیر ماشاء پاک چناسی کا کابینہ یہاں کے مسلامی بھائیوں کی انشاء اللہ ازل مدنی مذاکرے میں شرکت ہوگی اور بذریعہ انٹرنیٹ دھنوٹ ضلع لوگنا صحیح پڑھا بھائی میں نے پاک حقانی کا کابینہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ انشاءاللہ شاء اللہ از موجود ہوں گے دونوں کی فیڈ آ رہی ہے بھائی جان ایک کی آ رہی ہے کشمیر لے کے جا رہے ہیں چلیں کشمیر سے بات کریں گے ہم مظفرآباد لے جائیے جناب دیکھتے ہیں کون سے اسلامی بھائی ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرحب کیا حال ہے بھائی جان خیریت سے ہیں اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے یہ ارشاد فرمائیے کہ مدنی مذاکرے کے حوالے سے تو الحمدللہ للہ آپ لوگوں کو جدول تو پہلے سے ہی مل گیا ہوگا اور ہمارے الحمدللہ مدنی عملے کے اسلامی بھائی بھی آپ تک پہنچ گئے ہیں جبھی ظاہر ہے کہ آپ مائک وغیرہ لے کر اور دیگر تیاریاں کر کے یہاں نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی اپنی کوششیں کر رہے ہوں گے اور کافی پہلے سے زائر یہ ایفرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے قائم کرنے کے لیے لنک تو اور آپ لوگ بھی کچھ ظاہر جدول ملتے ہی متحرک ہو جاتے ہیں اور گلی گلی کریا کریا شہر شہر نیکی کی دعوت پہنچائی جاتی ہے اور خوب غلغلہ کیا جاتا ہے علم کو پھیلانے کا تو آپ کے علاقے میں آپ کی کابینہ میں کیا رہا حال اور کیا انداز رہا ہمیں ہم سے بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی شیئر کریں کہ کس کس طرح سے تیاریاں ہو رہی ہیں ہوتی ہیں ابھی کیا پوزیشن ہے کہاں کہاں سے اسلامی بھائی آ رہے ہیں اور جو جگہ آپ نے منتخب کی ہے کیا ہے ایکسپیکٹ کیا کریں ہم بھرے گی گھٹے گی خالی رہ جائے گی کیا ہوگا جناب الحمد للہ الحمدللہ ہماری تیاری الحمدللہ بہت اچھی ہے یہاں پہ <ماشاءاللہ> تمام اسلامی بھائی جو ہیں جی <ماشاءاللہ> جی اپنا بھرپور وقت دیتے رہے <ماشاءاللہ> اپنے اپنے جو درست دیتے رہے <ماشاءاللہ> جو ہمارے درست ہوتے رہے مساجد میں الحمدللہ ان کے بعد بھی بھرپور <ماشاءاللہ> دعوت <داوا> دیتے رہے <رہیں ماشاءاللہ> اجتماع کے اور مدنی مذاکرے کے حوالے سے شام اس کے علا فیس ٹو فیس بھی الحمد للہ بھرپور ترکیب بنائی گئی ہے ماشاء اللہ تو کافلوں کے حوالے سے کیا پروگرس ہے جو جی جی فرمائیے جی الحمدللہ للہ جی یہ جو ہے ہمارا اجتماع جو ہے اس وقت ہمارا جو آباد سٹی جو ہے یہ اس وقت پورے کشمیر کا دار الخلافہ ہے جی جی اور اس وقت اس سٹی کے بالکل مین جگہ پہ جو مہینہ ہمارا یہاں پہ سٹی ہے وہاں پہ یہ اجتماع ہو رہا ہے ماشاء اللہ مرحمن ان شاء اللہ جو ہمارے لیے ہمارے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے سامنے جگہ ہے انشاءاللہ یہ جگہ کم پڑے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ان شاء اللہ موٹیویٹیڈ ہے اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھی اس میں اور برکتیں عطا فرمائے باقی یہ ارشاد فرمائیے امید. کہ کافی کے حوالے امید. سے کیا پروگرس ہے تیس دن کے مدنی قافلے چاند رات کے مدنی قافلے آج مدنی مذاکرے کے بعد مدنی قافلے اعتقاف کے حوالے سے کیا ابھی سرگرمیاں رہی ہیں باب المدینہ میں متقفین اسلامی بھائیوں کے حوالے سے کتنی تعداد ہے یہ بھی ذرا شیئر کریں نا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے الحمد للہ تیس دن کے جو مدنی قافلے ہیں الحمدللہ عید چاند رات سے جو قافلے سفر کریں گے ہمارے جی جی یہ ہمارا جی ہمارا جو آباد سٹی ہے یہاں سے انشاءاللہ شاء اللہ تیس دن کے تین مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ جو ہمارے آباد سے چاند رات سے جو تین دن کے بارہ دن کے انشاءاللہ بے شمار اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر فرمائیں گے ماشاءاللہ اللہ اللہ تبارک آپ کی کوششوں میں برکتیں عطا اور جو جو جن جن اسلامی بھائیوں نے جس جس طرح سے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے مدنی مذاکرے کی تیاریوں میں اپنا حصہ ڈالا ہے علم دین کی ترویج و اشاد میں جس طرح سے بھی کوششیں کی ہیں سنتوں کی خدمت میں جس طرح انہوں نے محنتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو محنتوں کو بھاگ دوڑ کو ابول و منظور فرمائے اور اللہ تبرکتعالیٰ اس میں ہمارے لیے بھی برکتیں رکھے ہمیں بھی دین کا کام اخلاص و استقامت اور تیزی سے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے برگزی مجلس شعرا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری علی آج الحمد للہ ضبع شریف پہن کر تشریف لا رہے ہیں خاص خاص موقع پر پہنتے ہیں کیوں پہنا ہے آج چلے پوچھیں گے اللہ احمن احلن کیا رسول اللہ خاص میں جی خاص خاص خاص آج بہت خاص ہے اللہ اکبر اللہ آج ہمارے اسلام کو قر کے مقابل وہ فتح ہوئی تھی جو آج تک تر و تازہ ہے الحمد للہ اعلیٰ احسانی بدر ماشاء اللہ تو آج ہماری فتح کا دن ہے الحمد للہ ہماری نصرتوں کا دن ہے الحمد للہ ماشاء اللہ مرحم ماشا اللہ, ماشا اللہ جی آپ اسلام, اسلام بھائی سے الحمدللہ راب جی ہو گیا رابطہ وہ بھی میں مظفرآباد میں ہے ماشاء اللہ باقی دھنوڈ ضلع لودنا میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے سائی بھائی الحمد للہ مدنی اللہ وہاں پر موجود ہیں اور وہ کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمارے سائی بھائی بھی وہاں کی کوششیں ہو رہی ہیں جیسے ماشاءاللہ ہی آتی ہے ان شاء مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کریں گے آپ ظاہر آپ کے لیے فائن بھائی نے کافی تیاریاں کر کے رکھی ہوئی ہیں موتی صاحب رابطہ کریں کی رابط میرے سنت کی آمد سے پہلے ہم شریف کے جوابات مفتی صاحب سے حاصل کر لیں اس کے بعد موقع ملے گا تو ان ذکر بدر کریں گے نا اللہ آج صاحبہ کا ہی ذکر کرنے کا میرا ذہن ہے آج صاحبہ کرام علیہ مردوان سے اپنی محبت کا واقعیتن اظہار کرنے کا دن ہے ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا وقت ہے جس طرح تین سو تیرہ ڈٹ گئے hmm. باطل قوت کے خلاف اور پھر جو, جو حالات تھے ظاہری طور پر جو حالات تھے جی جو ان کی کیفیات تھیں یعنی انہوں نے کیلکولیشن نہیں کی اور سب نظر سامان پہ نہیں تھے نا اللہ کے لال بڑھ دے اور فرق صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر تھے اور مطلب کیا تم ہو تو پھر خوف کیا ہوتا ہے نا کہ جب بارگاہ رسارا صلی اللہ علیہ وسلم انتظار. کے ساتھ سامنا ہے تو جب اللہ کے حبیب ساتھ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب آپ کو غزبۂ بدر کی رات مبارک ہو آپ کو مبارک ہو ہمارے مندر کے ناظرین کو بھی مبارک ہوں آج ہم عاشقہ نے کے لیے خوشی کی رات ہے مارکا زبردست مارکہ ہوا تھا اور اسلام کو زبردست اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی صحابہ کرام کو زبردست فتح نصیب فرمائی اور کفر کو کفر پنڈت کافروں کو وہ شکست سے فاش ہوئی کہ جس کا داغ وہ آج تک نہیں دھو سکے گا نہ کبھی دھو سکیں گے اعتبار سے بھی خوشی کی رات ہے کہ جی اللہ تبارک نازل خرمائی. جی قرآن کی آیت نازل ہوئی آج کی رات دو سنے ہجری دو سنے ہجری کو آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور ایک قول کے متعلق جیورمین کی بھی تشریف آوری ہوئی تو یہ بڑا مسلمانوں کے لیے ایک یادگار یادگار وقت ہے اپنے غیرت ایمانی کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے جوش ایمانی کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے رب اجزلہ پر بھروسہ بڑھانے کے لیے توقل کرنے کے لیے اور اپنے حق پر اور اپنے عمل پر اور اپنے دین متین کے اصولوں پر ثابت قدم رہنے کا عزم کرنے کی حضرات ہے آپ کی طرف سوال بڑھاتا ہوں مفتی صاحب جی, پیش خدمت ہے آپ کا سوال اور دال ٹائم سبق کا جواب دیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کیا احمد سربار آباد سے حضرت کر رہا ہوں لباء کے معاملے میں جو گھر میں موجود افراد ہیں ان میں سے بھائی یا بہن وغیرہ کو زکاط دے سکتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی موکی صاحب بھائی؟ جی بھائی اور بہن اگر مستحق کے زکات دی جا سکتی ہے اس میں کوئی شریف ممانک نہیں ہے اوکے اس میں صاحب ان کو دینے کا کوئی خاص بینیفٹ کیونکہ بازو بازی ہوتا ہے تو بھائی کے ہی پاس چلی جائے گی yeah. اقربین ہیں قریب رشتہ دار ہیں جی جی اور بنتا ہے وہ قریبی رشتہ داروں ہی کا بنتا ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاء اللہ مرحبل میرا نام زبیر احمد گاؤں کا نام گمبر نیا سال یہ کہ تو جب بندہ کوئی غلطی سے غلطی میں غلطی سے کچھ کیس کہا لیتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں تو بتا چلتا ہے تو وہی خوشی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ان کا انداز ان کا علاقہ سن کر بڑا پیار آ رہا ہے ماشاء اللہ لبھائی سے بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا غلطی کی اتنی تفصیل ہے غلطی اور گھول میں فرق ہوتا ہے غلطی کو خطا بھی کہتے ہیں جیسے और چلو بھرا اور منہ دھونے کے لیے اور وہ گلط میں چلا جائے پانی اوکے اور یہ خطا ہے دوسرے پاس میں غلطی ہے Okay. اوکے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن گھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بھول کر کھانے سے مراد یہ ذہن میں ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ تھا ہے یا نہیں اور وہ یعنی کہ کھا گیا تو یہ مراد ہے مفتی صاحب یا یہی صورت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ خراً اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں موتی صاحب پلیز نیکسٹ پلیز السّلام السلام و اللہ وبرکاتہ انحمد کادری بات کر رہا ہوں لاہور سے میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ جو ہے زکات کے مطلب کہ ایک اگر کسی بندے کی زمین ہو زرعی زمین دس ایکڑ اور وہ اس ٹھیکے پر دی ہوئی ہو تو اس کا ٹھیکہ اس کو ملتا ہو سال کا ڈیڑھ لاکھ روپیہ تو اس کو اس کے اوپر زکاط ہوگی اگر ہوگی تو کس ریاست سے ہوگی اوکے okay. ان کے لب و اور پرانے سوال کا لب و یہ مدنی چینل کی الحمد للہ ہے اور یہ ماس میڈیا ہے جو دعوت اسلامی لے کر بیٹھی الحمد للہ اور اس طرح سے خدمت کر رہی ہے یہاں پر بھی اپنی تعلیمات اس کلاس میں بھی اس کلاس میں بھی اس کلاس میں بھی اس طبقے اس طبقے اس طبقے, اس طبقے میں بھی اس علاقے اس علاقے اس علاقے میں بھی. سب کیا فرماتے ہیں اور جو انہوں نے کوشچن ریز کیا ہے اس حوالے سے شرعی جواب کیا ہے دیکھیے جو انہوں نے زمین کرائے پر دی ہے اس سے آمدنی حاصل ہو رہی جی ہے جی تو یہ ذریا آمدنی ہے ذریعہ آمدنی کوئی بھی ہو مشین کو نوکری پیشہ ہے اس سے تنخواہ hmm. حاصل ہوتی ہے دکان hmm. کھولی ہوئی ہے اس وہ مطلب کہ نفا کماتا ہے جی جی تو ذریعہ آمدنی کوئی بھی ہو تمام کے تمام قصوں پر زکات نہیں ہوتی okay. مثال کے طور پر ایک شخص سال کے پانچ لاکھ اس کو انکم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسا نہیں کہ پانچ لاکھ تک زکاط ہوگی صحیح. بلکہ جب زکوٰۃ کے نصاب کا سال رہتا ہے تو وہ تاریخ آتی ہے جب نصاب کا سال پورا ہوتا ہے جی جی. تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اموالی زکوات میں سے اس کے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں میں ممکن ہے کہ پرانے سال بہت سارے اموال جو ہیں وہ خرچ ہو گئے ہوں صحیح. جاتی خرچ ہو گئے ہوں تو جو خرچ ہو گئے ہوں گے درمیانے سال میں ان پر تو زوات نہیں ہوگی اور نشاب کے سال پورا ہوتے وقت جو ام والے قابل زکوات چیزیں ہوں گی ان کا حساب لگائیں گے صرف ان پر زکوت ہوگی ٹھیک یعنی آمدنی کا آمدنی کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ جو بیلنس ہے اسے دیکھا جائے گا یعنی کل آمدنی تو دیکھیں گے پورے سال میں کتنا آیا اور کتنا گیا صرف جو حساب لگاتے بڑی اہمیت ہے ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے جن نیکسٹ کوشچن مفتی صاحب پلیز السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ برکاتہ میرا نام فرحان علی اتاری ہے میں سیال से سے بات کر رہا ہوں میرا سوال ہے کہ ایک آدمی دعا کر رہا اور دوسرا سے کہ ہمارے لیے بھی کچھ رہنے دو اکیلے ہی سب کچھ مانگ لو گے کیا یہ جملہ کفری ہے بر مہربانی اس کا جواب دے دیجیے جی مفتی صاحب کیا فرما دیں کفریا جملہ تو نہیں ہے تعمیر اس موجود ہے البتہ یہ ہے کہ جو عبادات ہیں ان کو مذاق کے پس منظر میں استعمال نہیں کرنا چاہیے تو یہ ایک مذاق کا انداز ہے کہ بھائی سائز دعا مانگ لو گے تو ایسا انداز اختیار کرنا غلط ہے البتہ یہ ہے کہ اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ اگر تم نے کچھ چیزیں مانگ لی تو بکیا نہیں بچیں گی ایک مسلمان ایسا نظریہ اور ایسا پیدا نہیں رکھتا اور نہ ہی یہاں کوئی ایسا پہلو ہے پہ مطلب کہ قریب یا کا جس کی بنیاد پر کفیا کر مزاح کرتے ہیں اس طرح کی اگر ایک ساتھ بیٹھا ہوا ہے انتظار کیا جا رہا ہے وہ دعا پر دعا پل کیے جا رہے ہیں کیے جا رہا ہے کھڑا نہیں ہو رہا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی منہ پھٹ ہوتا یہ ابھی کیا آج ہی سارا مانگ لے گا کل پہ بھی دے تو وہ بیسیکلی اس مانگنے والے کو کہہ رہا ہے کہ یار آپ مطلب تھوڑا جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے بلکہ دعا کل کر لینا تو اس میں عموماً مطلب مسخری اور وہ کومیڈی ہے اور کچھ نہیں مگر یہ کامیڈی موتی صاحب کو فرد تک لے تو جا سکتی ہے دیکھیں یہ دعا مانگنے والی سے اور اگر یہ ارفان دعا کے لوڑ جاتے اللہ کے بارے کی پر لوڑ جاتے تو اس کا اور مذہبی جو معاملات ہیں وہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں اور انسان جو ہے وہ کیونکہ اکثر جو لوگ ہیں انہیں ضویرات سے کا کرائی نہیں ہوتا دو چیز کیا اور جو کفر کی بنیاد کی گئی تین باتیں بات کی گئی ہیں انکار کرنا اس پہ ایسا کرنا انکار کرنا مفتی صاحب ذرا اس کو ریپیٹ کر دیں مفتی اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا کفر کے تین اصول ہیں کفر کی جو اسباب ہیں وہ تین ہیں کفر کے اسباب تین ہیں پہلا انکار کرنا انکار کرنا یعنی دین جو ہے ان میں سے کسی کا انکار کرے جیسے قیامت کا جو تصور ہے وہ اس کا انکار کر دے سرکار کی خاتم النبی کو انکار کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی ہونے کا انکار کرنا ملا شبہ یہ بھی قکر ہوگا ٹھیک ہے تو ایک پہلو کا انکار کرنا دوسرا جو سبب ہے کفر کا وہ ہے استخفاف یعنی اس کو ہلکا سمجھنا ہلکا سمجھنا ضروریات ضروریات جس میں سے کسی کو ہلکا سمجھنا مثال کے طور پر جو ہے وہ اللہ تبارک بتانا کہ کسی حکم کو مانگتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالی کا حکم ہے کیا ہوا حکم یہ نہ کیا ہوتا ہے یہ سے کچھ نہیں ہوتا یہ ہے ہلکا سمجھنا اسی طریقے سے عذاب جہنم کو ہلکا سمجھنا تو ہلکا سمجھنا یا استخفاف یہ اسل کا دوسرا سبب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور تیسرا سبب ہے استحضاح یعنی ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا مذاق اڑانا جیسے کیا ہوگا انسان کے طور پر معذرہ کوئی کہے آخر کا دن کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا پھر استعمال کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے تو یہ ہے مذاق اڑانا یہ مفتی صاحب یہ استخفاف کہیں گے اس کو یا استحضا کہیں گے یار مطلب قیامت کے دن کیا ہوگا فرشتے کیا کر لیں گے معاذ اللہ فمہ معاذ اللہ تو اس کو استخفاف جیسے کسی کو اگر ہم ڈرائیں گے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا قیامت کے دن یہ ہوگا فرشتے پکڑیں گے اور وہ مطلب کہ یہ حساب کتاب کا معاملہ ہو کیا ہوگا فرشتے پکڑیں گے کیا کر لیں گے تو یہ استخفاف میں اس کو لیں گے استحزا میں لیں گے یا بولنے کے انداز کا رکوم ہوگا وہ بولنے کے اوپر ڈپینڈ ہے بعض اوقات جو کفر متعین ہوتا ہے کہ کفر ہے اب کفر کی علت کیا ہے اس کے اندر کشی ہو سکتی ہے لیکن کفر ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی استفاق آئے گا پا جدید اور استحصاف پائے گا جدید پا جیسے کہ عموماً یہ بعض بے باک اور مطلب بکنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اس طرح کے بعضوں کا جملہ بک دیتے ہیں کفر کلیمات نے اس طرح کی مثال لکھی ہوئی ہے کہ اگر اتوار کا دن ہے کہ چکا چلو نماز کے لیے تو کہتا ہے کہ نہیں آج اتوار آج نماز کی چھٹی ہے اس پر غالباً سخت حکم لگایا گیا ہے بلا شکریہ یہ یہ انکار ہے یہ انکار ہوا ہاں کہ آج نماز پڑھائی نماز کا انکار ہے نماز کے سے دن سے یعنی نماز کی جو ہے وہ بہت ہی بہت ہی آپ نے اعلیٰ ترین کلام کیا آپ نے بہت ہی اعلیٰ ترین کلام کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سننے والے اس وقت ہمارے ساتھ جو بھی ہیں ایک کم سے کم علم والا شخص بھی میں امید کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا بہت محسوس کر لے گا کہ کفر کے تین اسباب ہیں ضروریات دین کا انکار یا اس کا استقفاف یا اس کا استحصہ یہی ہے مفتی صاحب یا یہی ہے اور یہاں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں گھومتی ہیں ضروریات بین سے متعلق अब ضروریات دین کیا क्या ان کا فکر سب سے زیادہ اہم ہوا اور ضروریات دین کے لیے ہمارے انہیں کے ناظرین کو میں دعوت دوں گا امیر لکھنی کی کتاب علیمات فخر کے بارے میں سوال جواب اگر اس کا مطالعہ کر لیں گے تو کافی حد تک ضروریات دین کا علم ہو جائے گا اس 40, 40, 40, 40, 40, ہیں, کے اندر جو چالیس اکتالیس بیالیس افواو ہیں آپ کے ہاتھ میں ماشاء اللہ تو اس کے اندر جو افواہ ہیں وہ اکثر ماشاء اللہ اللہ آپ کو خیر نصیب فرمائے بہت لطف آیا آپ کی یہ تقسیم جو آپ نے ماشاءاللہ ہمارے ہم سب کے لیے جو ارشاد فرمائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھرپور عطا فرمائے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اجازت دیں السلام علیکم اللہ وبرکاتہ علی السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ محمد آج ہم جن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ واقعہ بھی ہے اور ہمارے اصحاب ہیں میں آج ان کا انشاءاللہ تعالی میری نیت ہے ان کا ذکر کروں گا لیکن سب سے پہلے ان کے متعلق لکھی گئی ایک کچھ اشعار تھے جو مجھے بہت پسند ہے پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ و ادوان ان کی جو کیفیت تھی ان کے جو عادات اور اطوار تھے جو ان کا مزاج مبارک تھا اس کو ایک منظوم کی صورت میں جو بیان کیا گیا ہے وہ میں ان اللہ تعالیٰ میرے مدی چلنے کے ناظرین اور حاضرین سب کے لیے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت ادا کر چکی فرض اپنا رسالت رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی صحبت نبی نے کیا خلق سے کس طرح صدن تو اسلام کی وراثت اسلام کی وارث کی قوم چھوڑی کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی سب اسلام کے حکوم بردار بندے سب اسلامیوں کے مددگار بندے خدا اور نبی کے وفادار بندے یتیموں کے رانڈوں کے غمخار بندے رہے کفر و باطل سے بیزار بندے نشے میں میں حق کے سرشار بندے جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے احکام دی پر جھکا دینے والے خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے ہر آفت میں سینہ سپر کرنے والے فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے نہ کھانوں میں تھی وہ تکلق کی کلفت نہ پوشش سے مقصود تھی زیب و زینت نبات امیر و لشکر کی تھی ایک صورت فقیر و گنی سب کی تھی ایک حالت لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا خلیفہ امت کے ایسے نگیباں وہ گلے کے جیسے نگیباں چوپا سمجھتے تھے ضمنی اور مسلم کو یکساں نہ تھا ابد و شور میں تفاوت نمایاں کنیز و بانو تھی آپس میں ایسی زمانے میں ماں جائی بہنے ہو جیسی رہے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ رہے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی فقط حق میں تھی جس سے تھی لاگ ان کی بھڑکتی بھرک نہ, نہ تھی خود بخود آگ ان کی شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی جہاں کر دیا نرم نرم آ گئے وہ جہاں کر دیا گرم گرم آ گئے وہ کفایت جہاں چاہتے وہاں کفایت سخاوت جہاں چاہتے وہاں سخاوت جچی جچی اور تولی دشمنی اور محبت نہ بے وجہ الفت نہ بے بجے نفرت جھکا حق سے جو جھک گئے اس سے وہ بھی رکا حق سے جو رک گئے اس سے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے پیارے صاحبہ کرام علی مرضوان پر کروڑوں کروڑوں رحمتوں کا می برسا ہے آج بدر کی رات ہے دو سن ہجری جمعہ کا روز صبح کا وقت سترہ رمضان مبارک کی تاریخ تھی جب یہ مارکہ پیش آیا اور ہمارے امیر ال سنت نے جن کی اس وقت آپ زیادتی کر رہے ہیں الحمدللہ انہوں نے اس موضوع پر رسالہ بھی مرتب فرمایا ہے جس کا نام ہے ابو جہل کی مو یہ رسالہ ضروری ضرور حاصل کیجئے اس میں واقعہ بدر سے متعلق کافی پیاری پیاری معلومات نقل کی گئی ہیں اور یہ کس طرح یہ جنگ لڑی گئی اور اس میں کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے اس کا بیان الحمدللہ اس مبارک رسالے میں موجود ہے البتہ یہ غذبۂ بدر کے متعلق چند اشعار امیر سنت نے یہاں تحریر فرمائے کی تھی شاعر کے تو ان کے پاس دو گھوڑے چھ زرہیں آٹھ شمشیریں یہ تھی ان کی کیفیت سامنے ایک ہزار کفار کا لشکر تھا کئی سو اونٹ تھے سو گھوڑے اور ان سو گھوڑوں پر زیرا پوش سو سوار جو جنگی تو اس سے لیس وہاں چند ٹوٹی سی کمزور سی وہ پرانی تلواریں بڑی عجیب و غریب سی حالت تھی دی. دیکھتے تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھ زیرے آر شمشیریں تلوار آر تلواریں تھی تے ان کے پاس دو گھوڑے چھ زیر ہیں آٹھ شمشیر ہیں پلٹنے آئے تھے جو لوگ دنیا بھر کی تقدیر ہے نہ تیگ و, و تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر یہ ہے بہت بنیادی بات نہ تیگ و تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا خدا پاک اور لولاک والے پر یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افتر مصطفیٰ لولا تھا صلی اللہ تعالی علیہ افسر وسلم تو میرے میٹھے میں جب پہرے پہرے اسلامی بھائیو اسلام کا پرچم اونچا کرنے کے لیے یہ میدان عمل میں آئے تھے امیل سنت لکھتے ہیں ایک طرف مسلمانوں کی بے سرو سامانی کا یہ عالم تھا تو دوسری طرف دشمن نے خدا کی تعداد تین گنا یعنی نو سو پچاس ہے ان کے پاس سو برق رفتار گھوڑے ہیں جن پر سو زیرا پوس جنگجو سوار ہیں چھ سو اعلی نسل کے اونٹ کھانے پینے کے ذخائر کے انبار اٹھانے والے بار, بار بردار جانور مزید نو نو دس دس اونٹ روزانہ زباں کر کے لشکر کفار کی پورتکل دعوت کے تمام ہر شب بز میں عیش و نشات برپا کی جاتی کیونکہ شراب کے جام لائے جاتے خوبصورت قمیض اپنے ناچ و سحیر رنگے نغمہ سے ان کی آتش غیض و غذب کو خوب بھرکاتی رہتی تھی اس کے باوجود غلامان مصطفیٰ کے چہروں پر تسکین و اطمینان کا نور برس رہا ہے ان کے دلوں میں ایمان و یقین کی شمع فروزہ ہیں شراب وحدت حدت کے نشے میں سرشار اپنے پروت کے نام کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے پیارے محبوب کے پاکیزہ دین کا پرچم اونچا لہرانے کے لیے لہرانے کے شوق میں سر دھر کی بازی لگانے کا عزم کیے رضا الہی کی منزل کی طرف مستانہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں انہیں اپنی طاقت انہیں اپنی تعداد کی کمی سامان جنگ کی قلت دشمن کی کثیر تعداد اور سامان عید کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں باطل کے سنگین قلعوں کو پاؤں کے ٹھوکروں سرے ٹھوکروں سے ریزہ ریزہ کر دینے کا عزم انہیں مائیے بے آپ کی طرح ترپا رہا ہے شو شہادت انہیں بے چین کیے دیتا ہے میرے میٹھے پیارے سوامی بھائی ایسے ایسے پیارے پیارے واقعات ان کے ملتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص عبدی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت عمیر عبدی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ابھی نو عمر کے تھے اور لشکر تیار ہو رہا تھا غزب بدر کے لیے تو وہ چھپ رہے تھے ارشاد فرمایا کیوں چھپ رہے ہو جائیں گے تو عرض کرنے لگے چھوٹے بھائی کہ میری عمر چھوٹی ہے لشکر تیار ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پر نظر پڑ جائے اور مجھے جنگ میں جانے سے روک دیا جائے کیونکہ میری عمر چھوٹی ہے اور کہیں میں شہادت کا جام نوش کرنے سے رہ نہ جاؤں اتفاق دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ پڑی گئی اور فرمایا تم ابھی چھوٹے ہو تم نہیں جا سکتے رواج کا پورا مضمون ہے وہ رونے لگے جو روتا اس کا کام ہوتا ہے رونا کام آ گیا سرکار کی بارگاہ سے اجازت مل گئی اجازت لے کر یہ تلوار لیے جنگ میں بھی آئے اور یہ نو عمر حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنو جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں یہ کیسے واقعات تھے کیسا جذبہ تھا کیوں سارے صحابہ کے ہیں بک انہی میں مے گے بدرو اہد کے مجا انہی میں مے گے بدرو احد کے مجا گن کریں جا نسارے سہابلم سہابلہ تو یہ شوق شہادت کا جذبہ لیے جہاں سارا نے بدر کی متوں کے کیا کہنے کہ ایک شاعر اپنے بیان میں کہتے ہیں وہاں سینوں میں کینا تھا شکاوت تھی یا دعوت تھی کابل کر رہے وہاں سینوں میں کی تھا شکاوت تھی دعوت تھی یا شہادت اور ایمان کی حلاوت تھی مجاہد جن کو وادے یاد سے آیا سے پور کے کھڑے تھے صبح سے ڈٹ کر مقابل شیطان کے جو غیرت مند رہا حق میں کے مصروف جابازی ہمر تک کا نام ان کا ہو گیا اللہ حق غازی غازی حق کے غازی غذا حق کے لیے حق کے لیے ان کی شہادت کی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 <از> اسی رنگت, رنگت کو ہے hey ترجیح dear... اس دنیا کی زینت oh پر, دنیا پر, پر خدا رشمت رحمت کرے ان عاشقان پاک زینت پر, پر سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی دل میں بتا ہو جب کے نقشے شب محبوب خدا دین محمد محمد کی محبت دین حق کی شرط شبل ہے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 یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے محمد ہے متا عالم ایجاد سے پیارا فدر مادر برادر اور مال و اولاد سے پیارا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم یہی جذبہ تھا مردان غیرت مند پر تاریخ یہی جذبات ان نے غیرت مند پر تاری دکھائی جن کے و حق نے باطل کو نگوس پاری اللہ تبارک و تعالی افشاب بدر رندوان اللہ تعالیٰ اجمائین پر اپنی کروڑا کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے جس جو غیبی مدد اس غزبے میں عطا فرمائی فرشتوں نے آ کر اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ لیے میدان جنگ میں اترنے والے صاحبۂ کرام علیہ موردوان کی جس طرح فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی یہ اپنی مثال آپ ہے ان واقعات اور بالخصوص آج سترا رمضان کی رات ہم جو یاد منا رہے ہیں اف بدر کی یہ ہمارے جوش ایمانی اور غیرت ایمانی کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ اللہ کرے بن جائے اور جس طرح یہ دین متین کے لیے قربانیاں دیتے رہے اور اگر ہم غور کریں تو یہ قربانی کا سلسلہ جو جاری ہوا حتیٰ کے کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے قربانی دی اور آج تک قربانیوں کا سلسلہ اپنے اپنے انداز سے جاری رہتا ہے ہر عاشق کے رسول اپنے اپنے انداز سے کچھ قربانی دینے کی کوشش کرتا ہے یقیناً مختلف وقتوں میں مختلف انداز ہوتے ہیں اس وقت جو سب سے زیادہ قربانی کے لیے جس شے کی چیز شے درکار ہے وہ میرے میٹھے پیارے استمو وقت کی قربانی ہے یہ اپنی جان قربان کر کر دین اور اسلام کا جھنڈا اونچا کر گئے یہ ہجرت کر کے اپنے شہر کو اپنے گھر کو اپنے وطن کو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہ دین اسلام کی خدمت کر گئے نیکی کی دعوت کا کام آگے سے آگے بڑھاتے چلے گئے آج ہماری ذمہ داریاں ہیں میرے میٹھو اور پیارے اسلامی بھائیوں میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنے وقت کو قربان کریں اللہ توفیق دے بارہ ماہ کے لیے بلکہ وقف مدینہ ہو جائے یہ جان دی, دی ہوئی اسی کی ہے حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائے اور اپنے وقت کی قربانی دینے کی توفیقہ فرمائے آمین بجاین نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ ہمارے <تصفيق> <تصفيق>